السّلام ورحمن الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطابق موجود تمام خان گرامی میدان شہر موجودہ خانہ نگر میں باقی تمام سامعین کچھ مسلم باب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب شواد میں سے آج ایک نایا باب باب نمبر تین تینتالیس فورٹی تھری باب و کے عنوان سے ہیں ہاں جی یہ بھی فکر ایک اصطلاح ہے شف کے عنوان سے ہے حق شبھ آ کے عنوان سے بات ہوتی ہے شبھ کے معنی جو ہے دو بندہ آپس میں ہیں ہاں جی کسی زمین پہ شراکت رہتے ہیں تو شراکت رہتے ہیں دونوں کے جیسے دو بھائی ہیں ان کا زمین حصہ نہیں ہوا ہے یا حصہ ہوا ہے دونوں کے لیے راستہ جو ہے اس زمین تک جانے کا ان کھیتوں تک جانے باغ تک جانے کا راستہ ایک ہے یا پانی کا نہر چھوٹا نہر ایک ہے تو ایسی صورتوں میں اگر ان میں سے ایک بھائی نے ہاں اسے دوسرے بھائی سے پوچھے بغیر ہاں ایک شری نے دوسرے شریک سے پوچھے بغیر اس نے اپنی زمین بھیج دیا کسی کو تو پھر یہ دوسرا بھائی جو ہے وہ اگر اس زمین کو خود خریدنا چاہیں خود خریدنا چاہے تو جس نے خریدا ہے وہ اس سے کہہ کے جا کے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زمین جو ہے میں اس کا چونکہ شریک ہوں ہاں جی آمدون پاس میں سنی نہیں ہوا ہے یا اس کا پانی آپس میں شریک ہے یا راستہ شریک ہے لہذا جو ہے اس زمین کو خریدنے کا میں زیادہ حقدار ہوں لہذا آپ نہیں خرید سکتے تو اس طرح جو ہے جس نے خریدا تھا اس سے جو ہے یہ زمین وہ شریک خود خرید لیتے ہیں اور اس سے بیک کے ذریعے سے بیچنے کے ذریعے سے جو زمین دوسری طرف منتقل ہو گیا تھا یہ حق کے شفاء استعمال کر کے یہ شریک جو ہے اپنے حق میں اپنے ملکیت میں لے کے آتے ہیں تو اس طرح جو ہے دو شریک جو ہے ایک دوسرے کے بیجے ہوئے بے کو جو ہے جس نے کسی اور کو بھیجا تھا اس سے پوچھے بغیر تو وہ اس کو اس کینسل کروا کے خود خرید سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی شرائط ہے وہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو شبھہ کیا ہی استحقاق اور شریک شفہ ہے کہ مستحق ہونا حقدار ہونا شران ایک شریک کا انتظار حست حستی شریک ہے اپنی شریک کے حصے کو حاصل کرنا وہ انتظار دوسرے سے لے لینا ہاںتزا حسط نکال لینا حصہ وش اپنے شریک کے حصے کو جو المنتقلت عن جو اس شریک سے ٹرانسفر ہوا تھا کسی اور کی طرف بالبعیم بیچنے کے ذریعے سے یعنی yani ایک بھائی نے جو ہے اپنے حصہ یا ایک شریک نے اپنے حصہ کسی اور کو بیچ کر کسی اور کی طرف ٹرانسفر کیا تھا اب یہ جو ہے جو اس کا شریک ہے وہ اس دوسرے آدمی سے اس چیز کو نکال لیں گے انتظار یعنی اس سے شین لیں گے اس سے لے لیں گے اور اپنی ملکیت میں لیں گے اور اس سے خود خریدیں گے ہاں جی اور وہ اس بھیجے جب چونکہ وہ شریک نے اس سے پوچھے بغیر بھیجا اس وجہ سے جو وہ اس سے واپس اس کے معاملے کو کینسل کر کے خود خرید سکتے ہیں تو اس کے ان کے حق وہ ہاں جی حق شبھا کہتے ہیں تو شاست فرماتے ہیں حاک شفاء کے لیے ولا رکنان اس کے لیے دو رکن بنیادی طور پر رکن اول المحلِ جگہ ہے جہاں پر یہ کے شفھا جاری ہوتی ہے اس جگہ کے لیے بھی شرائط ہے وہ تو اس جگہ کے لیے فرماتے ہیں پہلا اول محل جگہ ہے ول اور جگہ کے لیے اربع شرائط چار شرائط ہے الا پہلا ایک یقونِ قارن وہ زمین ہو ہاں جی وہ زمین ہو و ثانی یقون ثابتَََََََََََََََََََََ لیکن بات ہے جب زمین ہے تو وہ ثابت ہو یعنی وہ نقل انتقال ہونے والا آگے پیچھے ٹرانسپر کر سکنے والا نہ ہو وہ چیز بلکہ ثابت ہو وہ سال سے تیسرا یا کون مشترک ہے تیسرا کہ وہ دونوں جو آپس میں مشترک ہو وہ زمین وہ محل جس میں حق شفا جاری کرنے وہ جو ہے دو کے درمیان مشترک ہو مشترک زمین ہو ور راوی چوتھا یکون قابل نیل وہ جگہ وہ زمین جس میں ایک بندہ اپنے حق شفا جاری کر کے ہاں جی دوسرے کو ٹرانسفر شدہ حصے کو اپنی طرف منتقل کر لیتے ہیں تو وہ جگہ قابل تقسیم ہو ہاں جی قابل قسمت قابل تقسیم ہو تو اگر وہ جگہ جس میں حق پر شفا جاری کرتے ہیں ان میں اگر یہ چار شرائط پائے جائیں تو سمجھو یہ محل میں شرط مال کے لحاظ سے شرط پورا ہو گیا تو فرماتے ہیں ان چار شرط کی روشنی میں بذ فلاد تثبت و شبہ تو اضحاق کے شبہ ثابت نہیں ہو تو منقولات میں جاری نہیں ہوگا منقولات جیسے زمین ہیں زمین ساری جیسے درخت ہیں مقابل نقل انتقال کسی کو بیچیں گے تو درخت کو کاٹ کے لئے جا سکتے ہیں یا دوسرے جو ہیں گھریلو سامان ہیں کوئی بھی سامان ہے جو وہ جو ہے ایک دوسرے کو آگے پیچھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بیچ کے آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں ان تمام کو منقولات بولتے ہیں ہاں جی تو منقولات میں جو چیزیں قابل نقل انتقال ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان میں حق شفہ جاری نہیں ہوتی کیونکہ یہ منقولات مقابلے ہاں جی کار کے ہیں اور نہ فرماتے ہیں اگر عمارت میں بنا سے کیا ہے عمارت میں بھی جاری نہیں ہوتی شفا و الغیر درختوں میں بھی جاری نہیں ہوتی البتہ عمارت اور درخت میں جاری نہیں ہوتے من خریدنے منل عرض زمین سے الگ ہاں زمین سے الگ صرف جو ہے عمارت میں اور زمین سے الگ جو ہے صرف درختوں میں جاری نہیں ہوتی لیکن اگر ایک بندے نے جو ہے پولیس زمین سمیت عمارت کو بھیج دیا ہاں جی اور زمین سے میں درختوں کو درخت کو بیچ دیا تو ایسی صورت میں پھر جو ہے اس شخص کو اس عمارت میں بھی اس درخت میں بھی حق شبہ حاصل ہوگا جس طرح اس زمین میں اس کو حق شبہ حاصل ہے تو ولو بھی اگر کسی نے بیچ دیا ہاں جی عمارت اور درختوں کو ہاں جی مال عرض زمین کے ساتھ ما تو زمین میں تو حق شبہ رکھتے ہیں شریک کے لیے تو پھر جو یہ دونوں پھر درخت اور زمین بھی اگر اس نے زمین کے ساتھ بھیجا ہے تو داخلہ تو یہ درخ اور, درخ اور عمارت داخل ہو جائے گا بھی تب یہ دیتا پھر فی دے حق کے میں یعنی پھر تو وہ زمین کا تابع ہو جو ہے وہ حق کے شعبہ میں داخل ہوگا پھر اس شخص کو عمارت میں بھی اور ان درختوں میں بھی حق شبہ رکھتا ہے کیونکہ اس کی زمین اس شخص نے زمین سمیت بھیجا ہے تو زمین میں حاک شفا ہے زمین خریدیں گے تو اس کے اوپر جو عمارت ہے اس کو گرائیں گے نہیں تو اس میں بھی حق شفا ہوگا درختوں میں بھی حق شفا ہوگا لیکن اکیلا عمارت اور اکیلا جو درخت میں حق شفا جاری نہیں ہوتی اولا چنگی عمارت تو جو ہے وہ درخت وہ زمین نہیں عارض نہیں ہے صرف عمارت اور غلط تو درختوں ویسے قابل انتقال چیزیں ثابت نہیں آگے فرماتے ہیں تسبۃ الشفہ تو حق کے ثابت نہیں ہوتے اوپر کی شرح کی روشنی میں ہاں جی فیغور فتح ایک ایسے کمرے میں مبنی ت جس کو بنایا گیا ہے الاثن ہاں جی ایک شھرت کے اوپر ایک مکان ہے اس کے پہلے منزل کے اوپر ہے جی، اوپر ایک اور منزل بنایا تو فرماتے ہیں اوپر والے منزل میں نیچے والے کو حق کا شفا جاری نہیں ہوتا ہے فرماتے ثابت نہیں ہوتے شفا فی غرفت ایک ایسے کمرے میں ممنیت جس کو بنایا گیا اللہ صاف ایک چھت کے اوپر علی صاحب صرف نیچے والے کے یعنی حق کہ شفا نیچے والے کو ثابت نہیں ہوگا اوپر والے منزل میں چونکہ وہ الگ منزل ہے یہ ایک الگ منزل ہے ہاں جی ولا تذبن اور یہ بھی ثابت نہیں ہو تاکہ شبھہ بالجواری ہمسایہ ہونے کے بنا پر جب تک شراکت نہیں ہے کو کے نمونے پر بھی حاک شفھا سے نہیں ہو ولا فیما کسی اور نہ اس جائیداد میں جو دو شریک کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے نہ دو بھائی ان کی جائیدادیں مکل تقسیم ہو چکے ہیں جو شراکت دار تھے ان کے آپس میں جو شراکت کی زمین تھے وہ تقسیم ہو چکا ہو تو پھر ان میں بھی جو ہے حق شفہ جاری نہیں ہوتی ہیں البتہ ایک شرط کے ساتھ تاریخ اگر نہ ہو راستہ یا شرف پانی لے جانے کا جگہ یعنی وہ زمین تک جانے کا راستہ یا اس زمین تک جو ہے شراف کرنے والی پانی جانے والی جو نہر وغیرہ شرب شرف وہ مشترک نہ ہو اگر جو ہے نہر مشترک ہے یا جو ہے راستہ مشترک ہے تو پھر ولو تقسیم ہونے کے باوجود بھی ایک شریک کو دوسرے شریک کے اگر بھیجنے کے سر میں حق شبھا رکھتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی آج نہ بھی آ جائیں گے اس کے راستے میں اس کے پانی میں ڈسٹرپ ہوتی ہے ڈسٹرپ ہونے کا چانس ہے راستے کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے اس لیے وہ حق شفا یہاں پر جاری کر سکتے ہیں آئے فرماتے ہیں ولا تذبت اعظن اور نیش جو ہے ہاں حاک شفہ ثابت نہیں ہوتا پھر تعاونتیں ہاں جی پن چکی میں کیونکہ پن چکی کا جو کمرہ ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو اس کو تقسیم کریں گے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا پہلے بھی شاذ فرماتا پر وہ قابل تقسیم ہو تو پن چکی قابل تقسیم نہیں تقسیم کریں گے تو وہ کسی کام کا نہیں پھر وہاں چکی نہیں بن سکتے اس لیے چونکہ وہ ہے قابل تقسیم نہیں اس میں شرکت جو ہے ہاں جاری نہیں ہوتے و ہمام اور ہمام کے ایک کمرہ ہو گزرانا کا تو اس میں بھی تاسیم نہیں ہو سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے قابل تقسیم نہیں ہوتے وبیر علمائے ہمام گسرانے میں بھی حق شبہ جاری نہیں ہوتے اور اب علماء پانی کے کوام میں پر بھی حاک شفہ جاری نہیں ہوتے کیوں اسی جو ہے قابل تاسیم نہ ہونے کی وجہ سے ولمکن تل اور اسی طرح ہر وہ جگہ جو ذائقاتی تنگ ہے اور قابل تاسیم نہیں ہے ان سب میں حق شفہ جاری نہیں ہوتے کیونکہ یہ تمام چیزیں لے آنا ہے خواہ کی چکی ہو خواہ حمام ہو خواہ پانی کا چشمہ یا کوئی بھی تانگ جگہ ہو یہ سب تتذر لڑو کیونکہ ان سب کو نقصان ہوتی ہیں بالقسمتی تقسیم کرنے سے لہذا ان میں ہاق شفا جاری نہیں ہوتے وہ تب تر اور یقینی بات ہے نقصان نقصان یہی ہے کی باطل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتے منفعت المحصودہ تو ان چیزوں سے اس حمام سے جو فائدہ اٹھانا تھا تاسیم کی بات اب وہ حمام نہیں رہے گا چکی ہے چکی نہیں رہے گا اس سے چکی کا کام نہیں لے سکتا ہے اس لیے وہ پانی کے کنواں تاثیم کریں تو اس سے پانی جس طرح حاصل کر نہیں کر سکتے تو منفعت محسودہ ان سے حاصل نہیں کر سکتے اس لیے جو ہے ان چیزوں میں حق کے شفا جاری نہیں ہوتی ہے شا سے علمایا کیونکہ میلانات ملا قسمہ یہ تمام چیزیں تقسیم کرنے سے نقصان پہنچیں لہوا تب ترمن فات الماسودہ اور جو منفات ان چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں منہ ان چیزوں سے تقسیم کی وجہ سے یعنی وہ منفات بھی ختم ہو جاتے ہیں باطل تھوڑا ختم ہو جاتے ہیں لہذا ان چیزوں میں چکی میں حمام میں پانی کے جو ہے کنواں میں تنگ جگہوں میں حق شفا جاری نہیں ہوتی ہے تو آج کے درس یہی پر ختم کرتے کیونکہ یہ باپ تو چھوٹا ہے لیکن ایک درس میں یہ پرانی ہو رہا ہے دو درسوں میں اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ پہلا درس کا اس کا دوسرا اور آخری درس ہوگا